اللہ یا من تک مینو بے رسونی کم کلور بھی مان اللہ تعالی ڈرو اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل رحمت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا کرے گا جس کے ذریعے تم چل سکو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے آپ اپنی اولاد پر غور کریں ایک بچہ آپ کی بات ماننے والا ہوتا ہے آپ کے حکم پر بھاگ کر آنے والا ہوتا ہے آپ کا وہ دل جیت لیتا ہے دوسرا بچہ آپ کا ہی ہے مگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا وہ اکڑتا ہے وہ تکبر کرتا ہے وہ تات نہیں کرتا ہیلے بہانے کرتا ہے وہ آپ کا دل نہیں جیت سکا تو آپ جو آپ کا تات گزار بچہ ہے اس کا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی بہانے جس طرح وہ آپ کو خوش کرتا ہے آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے یہ مخلوق کی مخلوق کے ساتھ مثال ہے اللہ تبالا کا وطلا کا جو بندہ بن جاتا ہے اس سے ڈرتا ہے اس کی بات مانتا ہے تقوا کا مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات اور مانی جائے اس کے حکموں پر عمل کیا جائے اس کی نافرمانی سے بچا جائے انتظا کا بین عذاب اللہ ہی وقایا تیرے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بن جائے کس چیز کی بامتثال عوامر ہی وج اللہ تعالیٰ کے حکم مان کر اور اس کی منع کردہ کاموں سے بچ کر اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بنا لو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہے تو اللہ اس کے رسول علیہ السلۃ السلام خوش ہو جاتے ہیں اللہ اس پر اپنی نوازشوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اس کے نخرے اٹھاتا ہے فرمایا تم مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ ہم ہاں تمہیں ڈبل رحمت عطا فرمائیں گے اور ہم تمہیں نور عطا کریں گے جس سے تم چلو گے اللہ ہم لوگ فرماتے میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا نور عطا کر دے گا جس سے تم چلو گے دوسرے مقام پر فرمایا تک اللہ یجعل جال کم فرقان وہ کم سہی آتی اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا یہ نور کیا ہے اور یہ فرقان کیا ہے یہ نور اس جہان میں بھی ملتا ہے جس کی روشنی میں انسان چلتا ہے اور یہ نور قیامت والے دن بھی ملے گا پل سراط پر جس کی روشنی میں آپ چلیں گے یوم تر الم ونین اب الم و مینات یس اس دن مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اللہ کا نور چل رہا ہوگا اور آپ جانتے ہیں گاڑی کا انجن جتنا بھی تیز ہو اس کا میٹر جتنا بھی زیادہ تیز چل سکتا ہو اگر آپ کی لائٹنگ کمزور ہے تو رات آپ اسپیڈ نہیں مار سکتے لائٹ تیز ہوگی تو آپ گاڑی تیز چلا سکتے ہیں لائٹ کمزور ہو انجن جتنا بھی اچھا ہو آپ تیز نہیں چل سکتے پل جہنم کے اوپر بنایا جائے گا جہنم کے اوپر بنایا جائے گا اور فرمایا کہ کچھ لوگ آندھی طوفان کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ تیز پیدل تیز دوڑنے والے کی طرح اور کچھ لوگ گرتے پڑتے گرتے پڑتے گستے کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ لوگوں کو وہاں پر گزرا نہیں جا سکے گا گر جائیں گے جہنم میں علاد بلّہ تو فرمایا مومنوں کے آگے نور ہوگا وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے اور منافق مومن مومنوں سے کہیں گے منافق عورتیں اور مرد مومنوں سے کہیں گے نورکم ہماری لائٹیں خراب ہیں ہمیں بھی ساتھ ساتھ لے جاؤ کم فلطم واپس جاؤ دنیا میں وہاں سے نور ملتا ہے یہاں ہم آپ کا تعاون نہیں کریں گے فضوراپ ان کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا جائے گا بات نو رحمت و ظاہر العذاب جو اس پردے اور دیوار کا حصہ مومنوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ تعالی کی رحمت ہوگی اور جو اس کا حصہ منافقوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ کا عذاب ہوگا یوناد <سؤال> آواز لگائیں گے ارے ہم تمہارے ساتھی تھے کلیگ تھے رومیٹ تھے محلے دار تھے ہماری زبان ایک تھی ہماری برادری ایک تھی الم <سؤال> نکم معکم کالو بلا ولا کن کم فتن تم سکم و ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم فتنے میں پڑ گئے تھے تم شک میں پڑ گئے تھے تم غلط قسم کی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے تھے کام نہیں کرتے تھے خالی امیدیں کرتے تھے اس لیے آج ہم تمہارا تعاون نہیں کر سکتے تو یہ نور اس جہان میں بھی کام دے گا قیامت والے دن بھی کام دے گا اور یہی نور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا یہی نور قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا وہ نور ان تمشو نبی اللہ تمہیں اپنا نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اس جہان میں بھی آپ کے سامنے کئی ایسے معاملات پیش کیے جاتے ہیں وہ اقتصادی ہوں معاشرتی ہوں سیاسی ہوں یا کوئی اور ہوں لڑکی کے لیے بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے بہت پیسے والے ہیں بس ذرا لڑکا نماز نہیں پڑھتا اور بادہ عقیدہ ہے لیکن چمک بہت زیادہ ہے آپ کے پاس اللہ کا نور ہوگا آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے کیونکہ آپ کی آپ کا چشمہ کتاب و سنت ہے اس کے, سے اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں ہم اس کو برطانیہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں فوری طور پہ اس کو امریکہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی برباد ہو اس کی آل اولاد بھی برباد ہو مرے تو کوئی دعا کرنے والا نہ ہو فوری طور پہ بندہ فیصلہ کر لیتا ہے جس کے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نور اتا فرما دیتا ہے وہ جھٹکا لگاتا ہے ایک منٹ میں فیصلہ کر دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا استخارہ نکلوائیں گے پھر دیکھیں گے پھر وہی نازل ہوگی پھر ہم آپ کو بتائیں گے وہی نازل ہو چکی ہے ساپ ساپ پانی نظر آتا ہے یہ دودھ نظر آتا ہے یہ اندھیرا ہے یہ روشنی ہے نور ان تمشون ابھی معاشی مسالہ ہو کئی ایسے کاروبار نظر آتے ہیں کئی ایسے طریقے نظر آتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے اس میں شک ہے اس میں شبہ ہے دل تو کہتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ایک نے کہہ دیا غلط ہے بولے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اس نے کہہ دیا غلط ہے جب تک اس کو صحیح کہنے والا اس کو نہیں ملتا یہ پوچھتے چلا جاتا ہے بڑا لطیفہ بن جاتا ہے ہم بسا علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک کو فون آیا اس نے جواب دیا پھر وہی اسی آدمی کو دوسرے کو آ پھر اسی کا تیسرے کو آ اسی مدرس میں جب تک اس کو حلال کا فتوا نہ ملے وہ پوچھتا چلا جائے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کروں اور مولوی صاحب کے کندھے پہ رکھ کر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ذرا دل, دل تھام کر سننا فرمایا انکم سے منہ نہ تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو وہ انشا اور بشر و میں تمہارے جیسا انسان ہوں ولا اللہ باد تم الحب حجت ہی میں تم میں سے بعد اپنی بات کرنے کا ڈھنگ زیادہ جانتے ہیں دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا وہ میں فیصلہ جو سنتا ہوں اس کے مطابق کرتا ہوں یہ دنیاوی فیصلے وہی کے ساتھ نہیں ہوتے میں فیصلہ دونوں کے بیان سن کر کرتا ہوں اور کوئی شخص اپنی دلیل کو زیادہ بنا سوار کر پیش کرتا ہے بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ جھوٹا ہوتا ہے دوسرا شخص بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا مگر وہ سچا ہوتا ہے وہ اپنی بات کو زیادہ واضح کر دیتا ہے اگر میں اس جھوٹے کے حق میں کسی زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کر دوں پلاٹ ہے وہ کہتا میرا ہے وہ کہتا ہے میرا ہے میرے پاس آ جاتے ہیں جو شخص سچا ہے وہ زیادہ بول نہیں سکا جو جھوٹا ہے وہ زیادہ بولتا ہے میں اس کی بات کی وضاحت کی روشنی میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو مت سمجھنا کہ اگرچہ یہ پلاٹ میرا نہیں تھا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی وجہ سے میرا ہو گیا ہے پر میں ان من النار میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے. اس کا مطلب ہوا کسی مفتی کے کندھے پہ رکھ کر نہیں چلائی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص اچھا پوچھتا ہے فرمایا استف اس تب کچھ مسئلے اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کرو اپنے دل سے پوچھو جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے وہ کرے ناس اور تو ناپسند کرتا ہے کہ یہ بات کسی کو پتا چلے تیرے دل میں وہ کھٹکتی ہے اگر تیرا دل سلامت ہے تو وہ گناہ ہے تیرا دل فیصلہ کرتا ہے تو میرے بھائیو جا اللہ کم نورن تمشون بھی اللہ تعالیٰ وہ نورتا فرما دیتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے تقوا کی وجہ سے جس سے انسان اس جہان میں بھی چلتا ہے دو قسم کے معاملات ایک میں شبہ ہے چھوڑ دو اس کو اللہ تعالیٰ اور اچھا دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین الحرام بے حلال بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح ہے حرام بھی بالکل واضح روز روشن کی طرح وہ بہن ہوا امور مشتبہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں لے دے ہوتی ہے کسی کا فتوا یوں کسی کا یوں جس میں اجتباح ہوتا ہے جو متشابہ ہوتی ہیں فرمایا فمان کا شب ہاتھ فقدستین ہی, ہی جو شخص ان شبہات سے بچتا ہے وہ اپنا دین بھی محفوظ کر لیتا ہے اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتا ہے ایک شخص خامخواہ اجنبی عورتوں کے اندر بیٹھتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے یہ اپنی عزت کو بٹا لگائے گا ایک شخص وہ تجارتی معاملات میں ایسے کام کرتا ہے جس میں شبہ ہے کچھ لوگ اس کو جائز کہہ رہے ہیں کچھ اس کو حرام کہہ رہے ہیں فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے اس کی ایک چراگا ہے اس میں صرف سرکاری گھوڑے چرتے ہیں سرکاری بکریاں چرتی ہیں اس میں کسی عوام کو آنے کی اجازت نہیں جو شخص اپنے جانور سرکاری چراغا میں لے کے آئے گا اس کے جانور ضبط ہو جائیں گے اس کے مالک کو سزا دی جائے گی اب کوئی یہ سوچے کہ یہ یہاں تک تو بادشاہ کی چراگا ہے اور میں تو اس کے باہر والے حصے میں بکریاں چرا رہا ہوں فرمایا وہ تھوڑا سا بے توجہ ہوئے گا اور اس کی بکریاں بادشاہ کی چراگا میں گھس جائیں گی جو اس کے قریب قریب ہوگا وہ قریب ہے کہ وہ اندر بھی چلا جائے اور جو یہ کہے کہ میں تو بھائی بادشاہ کی چراغا سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں وہ دور دور رہتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو پامال نہیں کرے گا فرمایا ان فرمایا ہر بادشاہ کی چرا ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی چراغا اس کی حرام کردہ چیزیں جو ان حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب جائے گا وہ ایک وقت آئے گا ان کے اندر بھی چلا جائے گا اور جو ان سے دور دور رہے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا اور اپنی عزت بھی بچا لے گا غیر محرم عورتوں کے اندر بیٹھنا ہسپتال ہو یا سکول ہو یا کوئی آفس ہو یہ ظاہر سی بات ہے بدکاری نہیں مگر اس کے قریب جانا ہے ربلال فرماتے ہیں والا تک رب بدکاری کے قریب نہ جاؤ اسی طرح تجارتوں میں کتنے لوگ پوچھتے ہیں وہ جی ہم قسطوں پر مہنگا بیچتے ہیں نقد پر سستا بیچتے ہیں دو ریٹ ہم دیتے ہیں بات تو وہی ہے آپ اگر اس کو ایک, ایک زاویے سے دیکھو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا ریٹ تو وہ جو میں قسطوں پر دیتا ہوں وہی ہے اور جو نقد کرتا ہے اس کے ساتھ میں ریت کرتا ہوں اب ریت کرنے والے کو کون منع کر سکتا ہے آپ کسی کو کوئی اپنی چیز رعایت دے دیں یا مفت دے دیں کوئی منع نہیں کر سکتا اس زاویے سے دیکھو تو یہ جائز نظر آتا ہے لیکن اگر اس زاویے سے دیکھو کہ دس روپے والی چیز نقد میں آپ دس کی دے رہے ہو ادھار میں آپ بارہ روپے کی دیتے ہو وہ دو روپے کس چیز کے ہیں وہ اس مدت کے ہیں جو اس نے لیٹ کی ہے اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم تین مہینے بعد پیسے دو گے یا چھ مہینے کے بعد دو گے تین مہینے کا ریٹ الگ ہوتا ہے چھ مہینے کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور وہ مدت کے بڑھنے سے پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے سود والے بھی ایسے کرتے ہیں پیسہ دینا تھا اس تاریخ کو نہیں دیا تو پیسہ ری شیڈول ہوگا اور سود بڑھ جائے گا اگلی ڈیٹ پر نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا اگلی ڈیٹ پر نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا وہ بھی مدت کے ساتھ پیسہ بڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بھی مدت کے ساتھ پیسہ بڑھا رہا ہے اور فتوے پوچھتا ہے جب تک اس کو وہ فتوہ نہ مل جائے جو جائز کرتا ہو یہ پوچھتے ہی چلا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا لہمن نرام ان فنارو اولا بہ جو جسم کا گوشت حرام سے بنتا ہے آگ اس کے زیادہ حقدار ہے جنت اس کی حقدار نہیں ہے جسم کا وہ گوشت جو حرام سے بنتا ہے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے یاد رکھو حرام اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں بلکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے نام پہ لیا ہوا ہے اللہ سزا دیتا ہے حرام کس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں کسی, کا حق, کسی کو ملاوٹ کر دی کسی کو دھوکہ دے دیا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دیتا اس کے ساتھ تو کوئی ملاوٹ نہیں کرتا یہ سارے معاملات تو انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میرا رب ناراض ہو جاتا ہے اس لیے کہ مومن اللہ کے بندے ہیں جو تو مومنوں کے ساتھ سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی تیرے ساتھ کرے گا اور ناراض ہو جائے گا برا سلوک کرنے سے اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی روحی میرے دل میں اللہ تعالی نے بات الکا کی ہے رسکا کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک جو پیدائش سے پہلے لکھوا کر لایا تھا اتنا رزق نہ حاصل کر لے جب تک اتنا رزق حاصل نہ کر لے جو پیدائش سے پہلے لکھوا کر لایا تھا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں ملوف طلب اس لیے اچھے طریقے سے طلب کیا کرو جتنا لکھوا کر لائے ہو اتنا ملنا ہی ملنا ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ تیرا اپنا ہے ڈیٹی کرے گا دس لاکھ جیب میں ڈال دیا یہ دس لاکھ اس تاریخ میں آپ کی جیب میں آنا ہی آنا تھا کیونکہ آپ آ گیا ہے تو اللہ نے لکھا ہوا تبھی آیا ہے لیکن اگر تو حلال طریقے سے حاصل کرتا تو اللہ تب بھی دے دیتا اب طریقہ تو نے حرام کا کر لیا ہے اب اس کو بھگتنا پڑے گا جو لکھوا کر لائے ہیں وہ ضرور ملے گا کسب اس کا طریقہ حاصل کرنے کا اس کو اختیار کرنا یہ آپ کا کام ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ کدگنے نہیں لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونے چاندی کے سکے پہلے سے بنے ہوئے تھے وہی وہ چلتے رہے آپ نے کوئی سکہ نہیں بنایا جو تجارت کے اصول پہلے سے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے آپ نے چند چیزوں کی کدگن لگائی وہ کیا تھا ملاوٹ نہیں کرو دھوکا نہیں دو سودی کام نہ کرو چند ایک کدگنے لگائیں تاکہ کوئی شخص غلط طریقے سے پیسہ نہ کمائے باقی جو پرانے طریقے سے تجارت ہو رہی تھی اس کو جاری رکھو اس لیے کہ آپس کے معاملات ہیں رضا مندی کے ساتھ جو رضا مندی کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ چلتی رہے مگر دھوکہ دہی ملاوٹ کرنا کسی کا مال ہڑپ کرنا جالی طریقے سے مال صرف امیروں میں رہ جائے غریبوں کو اس سے فائدہ نہ حاصل نہ ہو یہ کام نہ ہو کہ لائے اکو نہ دور حتم بے من ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال کیا ورنہ باقی طریقہ وہی رکھا جو پہلے سے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور عام عوام کو بھی مومنوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا فرمایا کے کلوات نا کم ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں جو طیب ہے اس کو کھایا کرویز کو نہ کھایا کرو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں فرمایا کہ کی حلوائی کاہن کی مٹھائی حرام ہے کاہن بدکار کی بدکاری کی اجرت حرام ہے کتے بلی کی کمائی اس کو بیچنا حرام ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام مٹھائی لے کر آیا حضرت مٹھائی کھا لیں انہوں نے کھا لی بعد میں کہتا ہے معلوم ہے کہاں سے آئی ہے جہلیت میں, میں میں نے کہانت کی تھی کہانت کیا ہوتی ہے غیر کی خبریں اٹکل پچو میرا یہ کام ہو جائے گا نہیں ہوگا میرے اولاد کون سی ہوگی میری تجارت کامیاب ہوگی نہیں ہوگی کس نے کہہ دیا ہوگی کس نے کہہ دیا نہیں ہوگی تو کہتا کہ یہ ایسے ہوگا اگر ویسا ہی ہو جائے جیسے اس نے کہا پھر اس کے لیے مٹھائی اٹھائی لے کر آیا کہا میں نے جہریت کے زمانے میں کسی کو کوئی بات بولی تھی اور جیسے میں نے بولی ویسے ہو گئی یہ وہ مٹھائی لے کر آیا تھا وہ میں نے آپ کو دی ہے اب وہ کر سدی رضی اللہ تعالی نے فوراً گلے میں انگلی ماری اور سارا نکال دیا پاس. اس جسم میں حرام نہیں جا سکتا جس میں شبہ ہے جو حرام ہے وہ اس جسم میں نہیں جا سکتا اس قدر اہتمام کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جہاں بھی کہیں شبہ کی بات ہو فوری طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے زمانے میں ان کا بیٹا پیچھے سے کہیں سے تو غنیمت کا مال لے کر پہنچا مدینہ میں پیسے تھا راستے سے اس نے تجارتی مال خرید لیا مال لا کر مدینہ میں بیچا اور جتنا بیت المال کا حصہ تھا اس کو دے دیا ابا اب حضور ناراض ہو گئے عمر بن خطار تعالیم ناراض ہو گئے کہا کہ یہ تم نے کیوں ایسا کیا اب جو نفع حاصل ہوا وہ بھی سارا بیت المال میں جمع کرواؤ تو کہنے لگے ابا اگر ضائع ہو جاتا تو میں جامن تھا آپ کہتے جی تو نے ضائع کیا ہے اب اگر نفع ہوا ہے تو مجھے کیوں نہ ملے پھر صحابہ ہابائی کرام نے مشورہ دیا کہ چلو آدھا نفع اس کو دے دو آدھا بیدر مال کو دے دو ایک دن جانوروں کی منڈی میں جاتے ہیں دیکھا کچھ اونٹنیاں بہت خوبصورت بکنے کے لیے آئی ہوئی ہیں کائے کس کی ہیں کہا یہ عبداللہ بن عمر کی ہیں بلا لیا کہا بیٹے یہ اتنی موٹی کیسے ہو گئی سب سے نمایاں نظر آ رہی ہیں. کہنے لگے جی بس پلاتا تھا تو موٹی ہو گئی کہا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے وہ بھی بیٹا ہے وہ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہ کہتے جی گڑبڑ تو نہیں بس اتنا ہوتا تھا جب میں کسی چراگا میں جاتا تو لوگ احترام کرتے میرا لوگ میرا احترام کرتے اور میرے احترام میں اپنے جانوروں کو اس چراغا سے ہٹا لیتے تاکہ میری اونٹنیا زیادہ کھا لیں بس اتنا تو ہوتا تھا اس سے زیادہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے فرمانے لگے تو پھر ہوا نا بتا کتنے کی لی تھی اصل مال ان کو دے کر ساری اونٹنیا بیتل مال میں جمع کر دیں شبہات سے بھی بچا کرتے تھے حرام تو حرام ہے کئی حلال کام چھوڑنے پڑتے ہیں اپنے عزت اور اپنے دین کو بچانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے مسافر ہے آشا آشا اخبارہ بال پرا گندا کپڑے گندے بالوں میں غبار بری اس کی حال قابل ترس حالت ہے اور پریشان بھی ہے حاجت مند بھی ہے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور یا رب یا رب کہتا ہے اللہ مجھے یہ مسالہ اللہ میرا وہ مسالہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے اس کی حالت پر ہر شخص کو ترس آتا ہے لیکن ربیع الجلال فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا تیرا پینا حرام کا تیرا لباس حرام کا ف انایت تجاب کا اب میں تیری پکار کو کیسے سنوں حالت تو تیری بڑی قابل ترس ہے مگر تو حرام خور ہے میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے فرمایا میں ملبس ہوں ہرام متام ہوں ہرام اُن ورام فا بولے عبادت دعا عبادت ہے اس کا مطلب عبادت قبول نہیں ہوتی کھانا پینا انسان کی مجبوری تھی اس کو ہم نے سب کچھ بنا لیا سب کچھ یہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ترجیح آخرت کو دیتے تھے پیٹ پر کٹ لگا لیتے اپنے معیار زندگی پر کٹ لگا لیتے مگر ترجیح آخرت کو دیتے تھے ہم ترجیح کھانے کمانے اور دنیا گزارنے کو دیتے ہیں اور اللہ کے دین پر کٹ لگاتے ہیں آخرت پر کٹ لگاتے ہیں جماعت ہو رہی ہے یہ دکان کھول کر کھڑا ہے نماز پر کٹ لگائے گا اپنے کام پر کٹ نہیں لگائے گا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے آخر میں آئے گا اپنی دنیا پر کٹ نہیں لگائے گا آخر پر کٹ لگائے گا اللہ اکبر فرمایا رب الجل والاکرام نے وہ ادارہ اور تجارت و ترقو کا کوئمہ جب یہ تجارت دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر جا کر تجارت میں شریک ہو جاتے ہیں ما خیر امر اللہ تجارہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری تجارت سے زیادہ اچھا ہے خیر الراضین اللہ بہترین رزق دینے والا ہی. تو ترجیح آخرت کو دینا بل تو سرون الحیات دنیا ولاخیر تو و ہوں اب تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ اچھی اور زیادہ باقی رہنے والی میسو امبا من تگا تو امبا من خواب مکام ربی ہی ونحا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ون ہے نفس انل ہوا اور دل کو خواہش کرنے سے روکا بات کو سمجھو ذرا کیا کہا دل کو خواہش کرنے سے روکا ون ہے ان ہوا فن الجنت ہی الماوا جنت اس کا ٹکانا ہوگا کیا کہا اما امن خا کا مقام ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا انل ہوا اور اپنے دل کو خواہش کرنے سے روکا فن الجنت ہی الماوا جنت اس کا ٹکانا ہوگا امام تگا جس نے سرکشی کی وہ آسر الحت دنیا دنیا کو آکت پر ترجیح <الْمَعْوَى> خواہشات سے کیسے روکا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو خواہشات کرنے سے نہیں روکنا یہ بڑھتا چلا جائے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لینا ہے ایک جاب کی جگہ دو جاب کرو دو کی جگہ تین کرو بیٹے کو بھی ہٹا کر کے جاب میں لگاؤ بیوی بی کو بھی جاب میں لگاؤ سب کمائیں اور سب لیکن جو دل میں آئے وہ کرنا ضروری ہے یہ اپنے دل کا غلام ہے خواہشات کو منع نہیں کرنا اس پر کٹ نہیں لگانی اور اللہ کا بندہ بننے کی بجائے خواہشات کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے اور نیک لوگ کامیاب لوگ کون ہیں جو بندہ اللہ کا بنتے ہیں اور اپنی خواہشات پر کٹ لگا دل کو روکو یہ کیا مانگتا ہے ہمیں نہیں چاہیے اللہ فرماتے دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات پر کٹ لگاتے ہو میرے پاس آؤ گے میں تمہاری ساری کثرے نکال دوں گا امامن اوتیا کتابی امین جس کے دائیں ہاتھ میں آواز نامہ ہوگا اللہ اکبر امامن اوتیا کتاب ہو بھی جس کے سیدھے ہاتھ میں امان نام ہوگا اس کا حساب پہلے تو آسان ہوگا سو حساب نہیں مسرورہ بہت خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور دوسرا فرمایا کہ وہ ایسی زندگی گزارے گا جیسے دل چاہے گا بالکم فی ہا محت ہی آؤں سکوں بالکم فی جو چاہو گے ملے گا آپ کی چاہتے ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیاں اور باقی ہوں گی آپ کی سوچ وہاں نہیں جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں تیار کیا ہوا ہے دنیا میں پچاس سال کی زندگی یہ اپنی خواہشات پر کٹ لگا لو اللہ تعالیٰ ساری کثریں نکال دے گا اور اللہ تبارہ کا و تعالیٰ نے دنیا میں سب کچھ جو کچھ خواہشات پیدا کی اس کو پورا بھی کیا پانی پیدا کیا پیاس پیدا کی تو پانی بھی پیدا کیا بھوک پیدا کی تو کھانا بھی پیدا کیا شادی کی خواہش پیدا کی تو شادیاں بھی کی اللہ نے جو جو خواہشات پیدا کی ان کو پورا بھی کیا لیکن ایک خواہش کہ میں جو چاہوں کروں خواہشات کو بڑھاؤں اور ان کو پورا کروں یہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اس کو پورا نہیں کیا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے بعد ایک جہان آنے والا ہے جس میں اللہ تعالی یہ بھی پورا کرے گا ہر شخص چاہتا ہے میں جو چاہوں کروں مگر ایسا کر نہیں سکتا یہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کرے گا انشاءاللہ تو میرے عزیز بھائیوں پر خوف مقام رب بھی نفس انل ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی جان کو اپنے نفس کو خدشات سے روکا کنٹرول کیا اللہ اکبر عمر بن خطار رضی اللہ تعالی نو پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تو علم ملتا ہے تو گھر کیسے پالیں اور اگر کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو علم رہ جاتا ہے کہاں بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں آپ نے انساری بھائی سے کہا ایک دن آپ علم حاصل کیا کرو شام کو مجھے ساری آیتیں اور حدیثیں سنا دیا کرو اور دوسرے دن میں کمائی کروں گا اور شام کو ساری آئے اور حدیثیں تمہیں سنا دیا کروں گا ہم تیس دن کی بجائے پندرہ دن کمائی کریں گے اور اے دو روٹیوں کی دو ٹائم کی بجائے تین ٹائم کی بجائے تھوڑا کھا لیں گے مگر اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہ حضرت عبدال... جری بن عبد رضی اللہ تعالی ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا اپنے غلام کو بھیجا جاؤ گھوڑا لے کر آؤ وہ گیا گھوڑا پسند کیا بڑی بارگیننگ کے بعد چار سو دھرم پر راضی کیا پھر کہا ایک شرط ہے میرا مالک میرے سودے پہ راضی ہوا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے میرے ساتھ گھر چلو گھر آ کہتے ہیں یہ گھوڑا تو چار سو سے مہنگا لگ رہا ہے مالک خوش ہو گیا کہتا جی میں تو پہلے زیادہ مانگ رہا تھا اور اس نے میرے ساتھ بہت بحث کی ہے بولے آپ پانچ دے دو پھر ان کو تھوڑا چکر لگایا چیک کیا تو کہا یہ تو پانچ سو سے بھی مہنگا لگ رہا ہے چھ سو اس کو لے کر تھوڑا چکر لگایا کہا یہ تو چھ سو سے بھی زیادہ مہنگا لگ رہا ہے مجھے اب یاد نہیں سات سو یا آٹھ سو گرہ میں وہ گھوڑا خریدا غلام کہتا ہے کہ یہ اگر اتنے پیسے ہی دینے تھے تو یہ تو بہت آسانی سے مل جاتا تھا کہا بات پیسے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے یہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر یہ بیعت کی تھی کہ میں آپ کی ہر بات سنوں گا بھی اور مانوں گا بھی اس بات پر میں نے بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ سیر خی کروں گا جب بھی میں سودا کرتا ہوں میں دوسرا بن کر سوچتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا پسند کرتا ہو سکتا ہے مجبور ہو اور سستے میں دے رہا ہو اس لیے پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی اس بھائی کے ساتھ خیر خاصی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں یہ ہے اسلام کا اقتصادی نظام پچھلے خطبے میں میں نے باتیں عرض کی تھی کچھ حدم ہوئی کچھ نہیں کچھ بھائیوں نے سوال کیے میرے عزیز بھائیوں یہ کوئی ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ ہم جس طرح سکینڈل بنتے آ رہے ہیں لوگوں کے پیسے سے میں انویسٹر بن جاؤں لوگوں کے پیسے سے میں انویسٹر بن جاؤں یہی ہوتا آ رہا ہے بینک بھی یہی کرتے ہیں اور سکینڈل بھی یہی کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے تو پھر آپ کسی کے انتظار نہ کریں آگے بڑھیں جو شخص تجارت کو آگے بڑھانے کا سوچ رہا ہے اس کو پیسہ چاہیے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں مزید یہ کر سکتا ہوں اگر اتنا پیسہ ہو اور جس کے پاس بچتیں پڑی ہوئی ہیں اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں لگاؤں وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کرے ہم تو صرف تعاون کر سکتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملوا سکتے ہیں جو ایم بی اے کیا ہوا ہے جو بھائی سی اے کیا ہوا ہے وہ اپنی خدمات پیش کرے کوئی ریٹائرڈ ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے ہم اس طرح کے ادارے کھڑے کر کے بیچ میں تاون کی شکل بنا سکتے ہیں ہم نے خود یہ کام نہیں کرنا اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ملوا سکتے ہیں اور اس طرح کے رجسٹرڈ ادارے کھڑے کر سکتے ہیں اور وہ ہم سے نہیں ہوگا جب آپ سب مل کر آؤ اپنے اپنی خدمات پیش کرو گے تو یہ حلال کے دروازے کھلیں گے اور حرام کے دروازے بند ہوں گے ان خواہشات سے بات نہیں بنے گی کسی کے انتظار سے بات نہیں بنے گی یہ سب لوگ اپنے اپنی خدمات پیش کریں گے ہم صرف اس کو منظم کرنے والے ہوں گے ہم صرف ان کو آپس میں ملانے والے ہوں گے تو ان اللہ اعتماد ہم دیں گے مہارتیں آپ پیش کرو گے تو انشاء اللہ یہ دونوں چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہو جاتی ہیں اللہ دوبارہ کا وطارہ جو میں نے ارض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اللہ کا خوف پیدا کرنے معاشرتی معیشت اقتصاد سیاست ہر میدان میں اللہ کا خوف اور تقوا پیدا کرنے اور اللہ کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب عظلجلال آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق دے دنیا پر کٹ لگانے کی توفیق دے اور ہر لحاظ سے آخرت ہی, ہی ہماری ترجیح ہو اور جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس کے ساتھ ہم آخرت کو کمائیں اللہ تبارہ و مطالعہ سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے